بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑتالیسواں مکتوب محبت اور عشق کے احکام میں میرے بھائی شمس الدین تم کو اللہ اپنی محبت کا کمال نصیب کرے جانو کہ خدا کی دوستی بندے کے لیے اور بندے کی دوستی خدا کے لیے درست ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق ذکر ہے اور امت کا اس پر اتفاق ہے خداوند وند کی ذات میں ایسی صفت موجود ہے کہ محبت کرنے والے اس کو دوست بنائیں اور وہ اپنے دوستوں کو دوست رکھے اور لغوی تحقیق کی روح سے لفظ محبت حبہ سے نکلا ہے جس کے معنی بیج کے ہیں جس کو زمین میں بوتے ہیں پھر حبہ کو حب بنا دیا اور زندگی کی جڑ اسی میں ہے جس میں روید رویدگی یعنی اگنے کی استعداد تخم میں ہوتی ہے جب بیج مٹی میں مل کر چھپ جاتا ہے اس پر پانی برستا ہے اور دھوپ لگتی ہے اور جاڑوں کی ٹھنڈک اور گرمی کی تیزی اس پر پہنچتی ہے مگر وہ بدلتا نہیں جب اس کا موسم آتا ہے تو اگنے لگتا ہے اور پھول پتیاں نکلتی ہیں پھر پھل لاتا ہے اے بھائی ٹھیک کسی طرح جب محبت دل میں گھر بنا لیتی ہے تو محبوب کی موجودگی اور جدائی سے اور بلا و مشقت سے الزت و آرام سے وہ بدلتی نہیں مگر عرف عام اور علماء کی اصطلاح میں کچھ اختلاف ہے متقلموں کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کی جو خبر دی ہے اور صفتوں کی طرح سننے سے تعلق رکھتی ہے دو اسباب کی بنا پر ہے ایک یہ کہ اگر قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس کا بیان نہ آتا تو خداوند تعالی کی ذات کے ساتھ محبت کی صفت کا معلوم کرنا عقلاً محال ہوتا تو ہم انہی اقوال کو سن کر اس پر ایمان لائیں لیکن اس کی حقیقت کے سوچ و بچار میں خاموش رہیں اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ محبت نفس کا رجحان اور دل کا میلان ہے اور یہ صفت جسم کی ہے ذات قدیم پر صادق نہیں آتی کیونکہ وہ جسم سے بالا تر ہے اور اس طرح کی محبت ساری مخلوقات کو اور ہم جنس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہے لوگ بندے کی محبت کو خدا کی بندگی اور اطاط کہتے ہیں اور بندے کے ساتھ خدا کی محبت کو ہدایت اور اس کی نوازش بیان کرتے ہیں اور اس گروہ کے لوگ یہی جانتے ہیں کہ بندے کے ساتھ خدا کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں پر انعام و اکرام کرتا ہے دنیا اور آخرت میں ثواب عطا فرماتا ہے اور عذاب کے مقام سے اس کو بری کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے اس کو بلند اور برتر مقام عنایت فرماتا ہے اور اس کی توجہ غیر حق سے ہٹا کر عنایت ازلی کا سرا اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تاکہ ما سوا سے اس کا دل قطعی خالی ہو جائے اور صرف خداوند بندے کی رضا اور تسلیم کی طلب باقی رہ جائے اور بندے کی محبت خدا کے ساتھ ایک ایسی صفت ہے جو دل مومن میں پیدا ہوتی ہے اس کے مانی ہیں خدا کی تعظیم اور اس کے اکرام کا اعزاز تاکہ اس کی مندی کا وہ طلبگار ہو جائے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے چین رہے اور اس کے بغیر کسی طرح اس کو آرام نصیب نہ ہو اور اسی کی داستان سننے کی عادت ڈالے اور دوسری باتیں سننے سے پرہیز کرے اور ساری خواہشات اور دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور شہنشاہ محبت کا استقبال کرے اور دوستی کے حکم پر گردن ڈال دے اور یہ کبھی جائز نہیں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت مخلوقات کی محبت کی طرح ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش اور محبوب کی تلاش اور دوست کے ملنے کی خوشی اور لطف وغیرہ اس لیے کہ یہ صفت جسم کی ہے اور باری تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے اس میں احاطت اور ادراک لہوک اور عزاز کا گزر نہیں جو شخص محبت کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا اور اس کے دل سے شک کا خیال بھی اڑ جاتا ہے محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک محبت ہم جنس کی اپنے ہم جنس سے خواہشات نفسانی کی لذتیں اور محبوب کی جستجو وسال حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے اور دوسری محبت جنس کی جنس کے ساتھ نہیں ہوتی اس طلب کا لگاؤ میرے محبوب کے اوصاف کے ساتھ ہے اور طالب کو انہی سے آرام ملتا ہے اور محبت کرتا ہے جیسے کسی کی بات سننے کی تمنا کسی کے دیدار کی خواہش اور محبت کی حقیقت میں مشائخین ردوان اللہ علیہم کے بہت سے اقوال ان کی کتابیں دیکھنے سے انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے عشق کے متعلق مشائق کے چند نظریے ہیں اس گروہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بندے کا خدا سے عشق کرنا جائز ہے اور یہ جائز نہیں رکھتے کہ خدا بندے سے عشق کرے کیونکہ عشق منع کی صفت ہے اپنے محبوب سے اب بندہ تعالی تعالی کی طرف سے ممنوع ہے نہ کہ باری تعالی بندے سے تو بندے کا عشق خدا تعالی کے ساتھ جائز ہوا اور خدا کا عشق بندے کے ساتھ روا نہیں اور ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ بندے کا عشق جائز نہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ عشق ایک حد کو چھوڑنا ہے اور خداوند تعالی کی ذات محدود نہیں ہے اور بھی کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے عشق پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کی تعریف سن کر عشق ہو جانا جائز نہیں ہے کیونکہ عشق کو نظر سے تعلق ہے اور دنیا میں کسی کی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے جائز نہیں اور محبت چونکہ خبر کی حیثیت رکھتی ہے ہر شخص نے اس کا دعویٰ کیا ہے یحبہم ہم و یو نہ ہو کہ ارشاد میں سب برابر ہیں لیکن جن لوگوں نے بندے کا عش خدا کے ساتھ جائز رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہے جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا نام بدل کر دوسرا ہو جاتا ہے جو سے پہلے نہ تھا اس مقام کی انتہا اور کمال سے بلند و برتر نہ ہوگا لیکن رجوع ہو سکتا ہے جو کہ کمال کے درجے سے اتر کر نقصان کی طرف آئے جس طرح درخت اگ کر بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے کمال کی حد چاہتے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ پھل پیدا ہوں جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو سوکھنے لگتے ہیں اسی طرح دوسری مثال انسان کے بچنے کی ہے آدمی شیرخوارگی کے زمانے سے برابر بڑھتا جاتا ہے اور عمر کی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ نمو میں کمال حاصل کمال کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ کہولت اور بڑھاپے کے سن میں پہنچ جاتا ہے محبت کا حال بھی اسی طرح ہے پہلے پہل محبوب کا حسن و جمال دیکھنا نظر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اشتیاق ہر وقت بڑھتا جاتا ہے اور محبت اپنے کمال کے درجے تک پہنچنا چاہتی ہے جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور اسے آگے نہیں بڑھ سکتی تو خواہشات سے آزاد اور نفسانی تعلقات سے بری ہو جاتی ہے اور انتہائے محبت میں وصل اور ہجر رنج اور راحت اور نزدیکی اور دوری سے بے پرواہ ہو جاتی ہے یہاں تک پہنچ کر اس میں نقصان آنے لگتا ہے اور ہر خواہش کو خیر باد کہہ دیتی ہے اور عشق کے مقصد تک پہنچ جاتی ہے یہاں اس کا نام عشق ہو جاتا ہے جب عشق نام پڑ گیا تو گمان و وہم کے دائرے سے باہر نکل آتی ہے اور انوار الہی کی طرف سے اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے جب تک اس کو پوچھتا ہے اس کا نام عابد اور جب اس کو جانتا ہے آقل جب پہچانتا ہے تو عارف جب ماسوا سے پرہیز کرتا ہے تو زاہد، جب سچائی کے ساتھ اس کا ارادہ کرتا ہے تو مخلص جب دوستی کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو مشتاق جب اس کی رضا کے لیے ساری مخلوق کو نظر سے گرا دیتا ہے تو خلیل اجب اس کے مشاہدے پر اپنی ہستی تصدق کر دیتا ہے تو حبیب ہو جاتا ہے جب یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنی فنا اور بقا کو دوست کی ذات میں کلیتاً گم کر دے تو اس کا نام عاشق پڑتا ہے اور کہا گیا ہے کہ دوست ازلی کے مشاہدے کے نور سے عشق پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں اپنا نور اور کانوں میں اپنی گونج رکھ دیتا ہے رفتار میں تیزی اور صفت میں مخلوقات سے کنارہ کشی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے اب عاشق جو کام کرے گا نہ اپنے فائدے کے لیے اور نہ کسی غیر کے لیے بلکہ ہر کام بے اختیارانہ اس سے سرزد ہوگا اور ان سب کے معنی عشقی کے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ شباتوں اور دلیلوں سے معلوم نہیں ہو سکتا اور یہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ فہم اور گویائی کی طاقت کے ذریعے اس کے جلال کے محل کے پاس بھی پھٹک سکے یا مکاشفہ کی آنکھ سے اس کے جمال کی حقیقت کی طرف دیکھ سکے جیسا کہ کہا ہے غزل اشکم کے درد و کون و مکانم پدید نیست انقائے مغربم کے نشانم پدید نیست ذا بردہ و غمزہ ہر دو جہاں سید کردہ ام منگر بدین کے تیر و کمانم پدیدنیس آف تاب در رخ ہر ذرہ ظاہرم وذغائت ظہور پدید نیست گویم بہر زبان و بہر گوش بشنوم دیں تر فتر کے گوش و زبان پدیدنیس چون ہر چہست در ہما آلم ہمی منم مانند و آلم ازانم پدید نیست میں وہ عشق ہوں جو کونوں و مکان میں ظاہر نہیں ہے میں وہ انقائے مغرب ہوں جس کا کہیں نشان نہیں ملتا میں نے اپنے ناز اور ادا سے دونوں جہان کو شکار کر لیا ہے یہ نہ دیکھ کے میرے تیر و کمان کہیں نظر نہیں آتے میں آفتاب کے ہر طرح کی ہر طرح ہر ذرے میں چمک میں ارچمک رہا ہوں لیکن کمالِ ظہور کی وجہ سے میرا ظاہر ہونا نظر نہیں آتا ہر زبان میں میں ہی باتیں کرتا ہوں اور ہر کان سے میں ہی سنتا ہوں اور عجیب تر یہ کہ میرے کان اور زبان ظاہر نہیں سارے جہان میں جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں میری مثال دونوں جہان میں نہیں مل سکتی جب تک تمہاری حیات ہے اسی جوش و خروش میں دامن کی دھجیاں بکھیرتے رہو اثر پر خاک اڑاتے رہو جو لوگ ابتدائے اسلام سے آج تک کہہ رہے ہیں کہ غم اور مصیبت میں کپڑا نہ پھاڑو مگر عاشقوں کے درد اور ان کے دل کی جلن کی شدت ایسی باتیں ہیں کہ مفتی لوگ نہیں سمجھ سکتے یہ ہے جس کو کہا ہے ربائی دل گفت ز عشق توبہ محکم بہ بد گفت ز عشق جان من قرم بہ گم باد دل من ازمیان نے من اتو بد گوئی زر زروئے ہر دو گیتی کم بہ دل نے کہا عشق سے توبہ کرنا بہتر ہے تو دل نے یہ بات غلط کہی عشق سے تو میری جان کو خوشی حاصل ہوتی ہے خدا کرے ہمارا اور تمہارا دل کھو جائے یہی اچھا ہے کہ برا کہنے والا دونوں جہان میں کم ہو جائے خس کم جہاں پاک وسلام